السلام علیکم ورحمت اللہ اسلامی و کا مزید ومن من يحده اللہ وبرکاتہ مرکز لائبریری کراچی باشد بحدہ باشہد الحمد ان, با ان رسول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله الذي مسلم خلاف منحا ساری الله کا نلیکم رقیب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 اللهم المبارک على محمد وحلا عل محمد کمہ بارک تلہ ابراہیم وحلہ عل ابراہیم انَََ کا حمید المجید سبحان کلاہ مولانا علامہ ان کا انتر أنت علی مرحکیم ربش صدري صدری ویسر علی عمری وحد من السانی یفقہ قولی لقد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمزه ونفقه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم اثل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولا الله أكبر و اللہ مما تسنع عیسائیت کریمہ سے اکیسواں پارہ شروع ہو رہا ہے عیسائیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے دو حکم ارشاد فرمائے ہیں اور تین خبریں عطا فرمائی ہیں پہلا حکم ات پڑھو تلاوت کرو ما اوحی کا من الکتاب جو آپ کی طرف الکتاب وحی کی گئی ہے آپ کی طرف جو وحی اتاری گئی ہے اسے آپ پڑھیے اور اس کی تلاوت کیجیے یہ حکم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے لیکن اس سے مراد عموم امت ہے یہ حکم ساری امت کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحی کی تلاوت کرو اللہ تعالیٰ کی وحی دو قسم کی ہے ایک وحی جلی ہے قرآن پاک اور دوسری وحی خفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ یا قرآن کو وحی مطلوب کہا جاتا ہے جس کی تلاوت نماز میں فرض ہے اور حدیث کو وحی غیر مطلوب اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے بنضل اللہ علیہ الک کتاب الحکم <وَلْحِكْمَة> اللہ رب العزت نے آپ پر دو چیزیں اتاری ہیں ایک قرآن دوسرا حدیث تو قرآن و حدیث کی تلاوت کا حکم دیا گیا ہے اسی لیے علیہ السلام کے دور مبارک میں گھروں میں قرآن بھی پڑھا جاتا تھا اور احادیث بھی پڑھی جاتی تھی جس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا فرمان ود قرن مایوتلا فی بوتھ خن من آیات لہ الحکم کہ تمہارے گھروں میں جن چیزوں کی تلاوت کی جاتی ہے انہیں یاد کرو نصیحت پکڑو ان سے تلاوت کن چیزوں کی کی جاتی ہے من آیات اللہ اللہ کی آیتیں قرآن پاک والحکمہ اور نبی اسلام کی احادیث تو قرآن و حدیث کی تلاوت نبی رسلام کے دور میں رائج تھی امہات المومنین اور صحابیات اور صحابہ کے اپنے گھروں میں پڑھا کرتے تھے قرآن بھی اور حدیث بھی یہی حکمی سایہ کریمہ میں وارد ہے کہ اتل و ماحل من ال... منل کتاب کہ آپ کی طرف جو کتاب اتاری گئی ہے جو وحی کی گئی ہے اور وہ وحی دو چیزوں سے عبارت ہے اسے پڑھیے اس کی تلاوت کیجیے تو اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ خالی قرآن کی تلاوت کافی نہیں ہے بلکہ احادیث مبارکہ کی تلاوت بھی ہونی چاہیے ہر شخص کے لیے یہاں غور و فکر کی دعوت ہے اپنے گھروں کا جائزہ لیجیے کہ ہمارے گھروں میں حدیث کی کتب ہے یا نہیں اور ہم وہ کتب پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے یہ پروردگار کا حکم ہے کہ ہماری وحی کو پڑھیں اور اللہ تعالی کی وحی دو چیزوں سے عبارت ہے قرآن اور حدیث جس طرح قرآن کی تلاوت ہر گھر میں ہوتی ہے اسی طرح احادیث کی تلاوت بھی ہر گھر میں ہونی چاہیے کیونکہ حدیث قرآن کی شرح ہے اور فہم قرآن نبی اسلام کی حدیث پر موقف ہے قرآن و حدیث کا ایک ہی مدلول ہے جو دعوت قرآن کی ہے وہی دعوت نبی اسلام کی احادیث کی ہے کوئی فرق نہیں ہے مضمون قرآن میں اور مضمون احادیث میں وہ لوگ عقل سے پیدل ہیں جو قرآن کو حجت مانتے ہیں اور احادیث کا انکار کرتے ہیں جب دونوں کی دعوت یکساں ہیں اور ایک ہی ہے تو ایک کا اقرار اور ایک کا انکار چھ معنیٰ دارت حقیقت یہ ہے کہ احادیث مبارکہ جو ہیں وہ قرآن کی تشریح ہیں اور کوئی ایک مقام بھی ایسا نہیں ہے کہ قرآن اور حدیث کے مضمون میں فرق ہو یا اختلاف یا تناقض ہو وہ تناقض ہماری بیمار عقلوں میں ہو سکتا ہے قرآن و حدیث میں نہیں لوخان مرد غیر لوا جدوفی اختلاف ان کا تیرہ اگر یہ وحی کسی غیر اللہ کی طرف سے ہوتی تو اس میں بے تحاشا اختلاف ہوتا مگر یہ وحی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اللہ تعالیٰ کے کلام میں اللہ تعالیٰ کے فرامین میں کوئی تضاد نہیں کوئی اختلاف اور کوئی تناقض نہیں ہے اور وہ گھر بڑے بابرکت ہیں جن گھروں میں قرآن و حدیث پڑھے جاتے ہیں تلاوت ہوتی ہے قرآن کی تلاوت کے ساتھ ساتھ کتب حدیث کا مطالعہ بھی ہوتا ہے تاکہ شریعت کی احکام تفصیل کے ساتھ سامنے آتے رہیں قرآن تو اصول و قواعد کی کتاب ہے اور احادیث ان قواعد کو کھولتی ہے اور ان کی تفصیل بیان کرتی ہے قرآن اقیم الصلاح کہتا ہے نماز قائم کرو اور حدیث نماز کا طریقہ سمجھاتی ہے قرآن قطب عالیہ کو مسیام کہتا ہے روزے رکھو اور حدیث روزوں کا پورا نظام آپ کے سامنے وضاح کرتی ہے قرآن آت اس زکا کہتے زکوٰۃ دو اور حدیث زکوٰۃ کی پوری تفصیل آپ کے سامنے واضح کرتی ہے تو حدیث کے بغیر کوئی گزارا نہیں ہے جمعے میں ایک صورت آپ سنتے ہیں ایزانودی علیہ صلاحت یوم جمعہ جب جمعے کی اذان ہو تو قرآن سے دکھاؤ ثابت کرو وہ اذان کہاں ہے کیا ہے حدیث آپ کو بتائے کہ وہ اذان کیا ہے بے شمار ایسے مقامات موجود ہیں جن کا فہم حدیث کے بغیر ممکن نہیں ہے لہذا اللہ رب العزت نے اپنی وحی کی تلاوت کا حکم دیا ہے اتلو ماحل کمن الکتاب جو آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے اس کی تلاوت کرو اور یہ وحی دو چیزیں ہیں قرآن اور حدیث ہر گھر میں قرآن و حدیث کی تلاوت ہونی چاہیے تاکہ اللہ تعالی کے اس فرمان پر عمل ہو اس حکم کی تعظیم اور تکمیل ہو اور اللہ تعالیٰ کی ندا حاصل ہو سکے یہ ایک حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے دوسرا حکم کافی مثال اور نماز کو سیدھا کرو اقامت کا معنی سیدھا کرنا نماز پڑھنا کافی نہیں ہے بلکہ سیدھا کر کے ادا کرو اور نماز کا سیدھا کرنا نبی اسلام کے فرامین کے ساتھ ہے نبیر اسلام کی سنتوں کے ساتھ ہے اس طریقے کے ساتھ ہے جو رسول اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمایا جس پر پوری زندگی آپ نے عمل کیا یہ اقامت آمت صلاح ہے مرضی کی نماز قابل قبول نہیں ہے یہ ایسی نماز جس کو پڑھتے ہوئے آپ کے ذہنوں میں اپنے بزرگوں کا تصور ہو یہ باپ دادا کی نماز ہے اور قوم قبیلے برادری میں یہ نماز پڑھی جاتی ہے اس طریقے سے رو کردانی کرنا ممکن نہیں ہے یہ نماز کو سیدھا کر کے ادا کرنا نہیں ہے نماز کا سیدھا کرنا نبیر اسلام کے فرامین کے ساتھ ہے آپ کا حکم ہے سلو کمارنی وسلی بالکل ویسی نماز پڑھو جیسی مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو کوئی فرق نہ ہو مساجد کی طرف آپ جا رہے ہوں نماز ادا کرنے کے لیے تو آپ کے ذہنوں میں قلب و دماغ میں ایک ہی نماز سمائی ہو اور بیٹھی ہو اور وہ نماز نبوی ہے اللہ کے پیارے پیغمبر کے طریقے کی جو عین آپ کی سنت کے مطابق ہو وہی نماز قابل قبول ہے رب مسلم اللہ خلاق خلاخل یہ بات علامات قیامت میں سے ہے کہ بہت سے نمازی ہوں گے مساجد آباد ہوں گے مگر اکثر نمازیوں کی نماز ایسی ہوگی کہ ان کا کوئی ثواب نہیں بنے گا رد کر دی جائیں گی ٹھکرا دی جائیں گی تو آج غور کرو اکثریت کیسی نماز پڑھتی جو لوگ اسلام میں داخل ہیں نمازیں پڑھتے ہیں ان میں سے اکثر لوگوں کی نمازیں کیسی ہیں نبی اسلام کی پیش گوئی حق ہے کہ اکثر نمازی ایسے ہوں گے جنہیں ان کی نماز کا ثواب نہیں ملے گا وہ نماز ان کے باپ دادا کے طریقے کی ہوگی اور ان کے ذہن کے کسی گوشے میں نبیر اسلام کی سنت کا خیال تک نہیں ہوگا بصیرت سے خالی عظیمت سے خالی سنت کی اتباع سے خالی حکم نماز پڑھنے کا نہیں ہے بلکہ سیدھا کر کے پڑھنے کا ہے واقعی میں اور نماز کو سیدھا کر کے ادا کرو اور سیدھا کر کے ادا کرنا نبیر اسلام کے طریقے اور آپ کی سنت کے ساتھ مشروط ہے نبی اسلام نے ایک شخص کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا فرمایا کہ ارج فصل قلم لم سلی جو دوبارہ نماز پڑھو یہ نماز نہیں ہوئی یہ نماز قابل قبول نہیں ہے اس نے دوسری بار پڑھی تیسری بار پڑھی آپ نے بار بار یہی فرمایا کہ نہیں یہ نماز بھی نہیں ہوئی پھر اس نے درخواست کی مجھے سکھا دیجیے تب اللہ کے پیارے پیغمبر نے اسے نماز سکھائی نماز کا طریقہ سمجھایا احادیث اس بات پر شاہد ہیں کہ اس کی نماز میں ایک ہی غلطی تھی اور وہ تھی اعتدال کی جلدی نماز پڑھ رہا تھا رکوع میں جاتا اور استہوار سے قبل ہی کھڑا ہو جاتا سجدوں کے بیچ میں بیٹھتا ہی نہیں تھا یہ بہت کم بیٹھتا رکوع سے کھڑا ہوتا فوراً سجدے میں گر جاتا یہ کمی تھی فرمایا کہ نماز ہوئی ہی نہیں دوبارہ پڑھو جب اس کو سکھا دی گئی اس نے سیکھ لی تو اس کی زندگی بھر کی نمازیں نبی اِسلام کی سنت اور آپ کی تعلیم کے مطابق ادا ہوئیں یہ حدیث بھی اس بات کی دلیل ہے کہ فہم قرآن کے لیے ہم کس قدر اللہ کے پیغمبر کی سنت ہوں آپ کی احادیث اور آپ کے فرامین کی محتاج ہیں تو آخر میں یہ دوسرا حکم ہے کہ نمازوں کو سیدھا کر کے ادا کرو اور نمازوں کا سیدھا ہونا اس کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ وقت پر ادا کرو جو وقت اللہ تعالیٰ نے مقرر فرما دیا جس وقت کی پیارے پیغمبر نے تعلیم دے دی اس وقت میں ادا کرو نہ اس سے قبل نہ اس کے بعد اس وقت کے گزرنے کے بعد اگر پڑھو گے تو وہ تمہاری خواہش اور مرضی کی نماز ہوگی نبی اسلام کی نماز نہیں ہوگی اللہ کے پیارے پیغمر کی نمازوں کے اوقات ہیں ان اوقات کی پابندی ضروری ہے اسی سے نماز سیدھی ہوگی اور اگر اب تاخیر بجا لاتے رہے اور وقت گزارتے رہے اور پھر تاخیر سے پڑھی تو وہ آپ کی خواہش کی نماز ہوگی وہ اللہ کے پیغمبر کی اتباع میں نہیں ہوگی وہ آپ کی مرضی کی نماز ہوگی مرضی کے وقت کی نماز ہوگی شریعت نے ایک وقت مقرر کر دیا ہے جس کا معنی ہے یہ کہ سارے مشاغل چھوڑ کر نماز ادا کر لو نماز کو اہمیت دو اس میں تاخیر نہ کرو اگر تاخیر نہیں کرو گے اور شریعت کے مقرر کردہ وقت کی پابندی کرو گے تو اس کا ایک ہی معنی ہوگا کہ یہ نماز عین شریعت کے مطابق ہے اور اگر لیٹ کر کے ادا کرو گے تو اس کا ایک ہی معنی ہوگا کہ یہ نماز شریعت کے مطابق نہیں ہے آپ کی خواہش کے مطابق ہے اور آپ کی مرضی کے مطابق ہے جو عقیم صلاح کے خلاف ہے عقیم صلاح نماز کو بالکل سیدھا کر دو وقت کی حفاظت کے ساتھ اور نماز میں اللہ کے پیارے پیغمبر سے ثابت آداب طریقوں اور سنتوں کے ساتھ یہ نماز کی اقامت ہے واقعی میں سلار نماز کو قائم کرو یہ دو حکم یہاں پر ارشاد ہوئے ہیں ایک اتلو پڑھو قرآن حدیث کو اپنے گھروں میں اور تمہارے گھر جو ہیں وہ قرآن حدیث کی تناوت سے آباد رہیں یقیناً اگر آباد رہیں گے تو گھروں سے فتنے خارج ہوں گے آج ہر تیسرے گھر میں اثر ہے جادو کا جنات کا وجہ یہی ہے کہ ہمارے گھر جو ہیں اللہ کے ذکر سے خالی ہیں ہمارے گھر جو ہیں وہ تلاوت قرآن سے خالی ہیں ایک وقت تھا کہ ہر گھر میں تلاوت ہوتی تھی غالباً شاہ ابن حوشب کا قول ہے کچھ وقت میں نے مس سے کے قریب گزارا مدینہ منورہ میں صبح کی نماز کے لیے گھر سے نکلتا تو ہر گھر سے تلاوت قرآن کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں نماز پڑھ کے لوٹتا تو ہر گھر سے تلاوت قرآن کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں آج اس سنت سے ہمارے گھر خالی ہیں اور اگر قرآن کی تلاوت ہوتی بھی ہے تو احادیث کی تلاوت نہیں ہوتی احادیث کا مطالعہ نہیں ہوتا حالانکہ یہ دین کا معاملہ ہے اور صحیح فہم دین جو ہے وہ اللہ کے پیارے بےغمر کے حدیث پر قائم ہیں جس کے بغیر سچے اور کامل دین کا فہم ممکن نہیں ہے تو اصل و مافی علیہ من الک جو کتاب آپ کی طرف اتاری گئی اس کی آپ تلاوت کریں جو وہی آپ کی طرف آئی قرآن حدیث کی صورت میں اس کو پڑھیں واقعی میں سلار نماز کو قائم کریں بالکل سیدھا کریں وقت کی حفاظت کے ساتھ اور آداب کی حفاظت کے ساتھ سنتوں کی پابندی کے ساتھ بالکل آپ کی نمازیں سلو کمار وسلی کی آئینہ دار ہوں اور آگے فرمایا کہ ان نسولا تھا تنہا فاشائے بل یہ خبر ہے اللہ کی طرف سے دو حکم گزر گئے اب تین خبریں ہیں نمبر ایک نمازیں روکتی ہیں برائیوں سے منکرات سے چھپی برائیوں سے اور کھلی برائیوں سے وہ گناہ جو برسر عام ہو اور کوئی حیاء نہ ہو ان گناہوں سے بھی نماز روکتی ہے اور وہ گناہ جو چھپ کر کیے جائیں وہ بھی نماز کی برکت سے ختم ہو جاتے ہیں حالانکہ دونوں گناہ خطرناک ہیں نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کل امتی معافن عد المجاہر میری پوری امت بخشش کے مستحق ہیں سوائے ان لوگوں کے جو کھلے عام گناہ کرتے ہیں جن کو شرم نہیں حیا نہیں لوگوں کے سامنے دن پھرتے ہیں معصیتوں کا ارتکاب کرتے ہیں گناہ کرتے ہیں یہ لوگ بخشش کے قابل نہیں ہیں تو اس کا معنیٰ یہ کہ جو گناہ کھلے عام کیے جائیں لوگوں کے سامنے کیے جائیں انتہائی خطرناک ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو معاف نہیں کرتا اسی طرح چھپ کے گناہ کرنا بھی خطرناک عمل ہے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ اِنَّ اناسم امت یا اثور یوم القیام بے اعمال کامسال تہامہ کچھ لوگ میری امت کے قیامت کے دن آئیں گے ان کے ساتھ نیکیاں ہوں گی جن کا قد جن کا حجم پہاڑوں جیسا ہوگا جیسے تہامہ پہاڑوں کا سلسلہ ہے کبھی شمالی علاقوں میں چلے جائیں مری سائڈ پر گلیات کے علاقے میں تو پہاڑی پہاڑ آپ کو دکھائی دیں گے کچھ لوگ قیامت کے دن اسی طرح اعمال لائیں گے ہر عمل چوٹی کی طرح سربلند ہوگا پہاڑوں کی طرح کھڑا ہوگا لیکن کیا جا منظورہ اللہ ان پہاڑ جیسے اعمال کو ذرے بنا کر بکھیر دے گا اور برباد کر دے گا ضائع کر دے گا یہ وہ لوگ ہیں جو کھلے عام نیکیاں کرتے تھے اور چھپ کر گناہ کرتے تھے لوگوں کے سامنے پارسا بن جاتے اور جب تنہا ہوتے تو چن چن کر گناہ کرتے تو ہر گناہ خطرناک ہے لوگوں کے سامنے کرو وہ بھی خطرناک ہے ایسا بندہ بخشش کا مستحق نہیں ہے چھپ کر گناہ کرو وہ بھی خطرناک ہے اس بندے کے دو روپ ہیں ایک لوگوں کو دکھانے کے لیے برسر عام جو تنہائی میں اللہ کو دکھانے کے لیے لوگوں کو دکھانے والا روح پارسائی پر قائم ہے بڑا متقی بنا پھرتا ہے اور تنہائی میں جب لوگ نہیں دیکھ رہے صرف اللہ دیکھ رہا ہے تو چن چن چن چن کر گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے اللہ کی حدوں کو پامال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان ساری نیکیوں کو حبام منصورہ کر کے بکھیر دے گا ایسے ذرے بنائے گا جن کا کوئی وزن ہی نہیں ہوگا میزان میں کوئی وزن ہی نہیں بن سکے گا بالکل بیکار عمل ہوں گے بیکار نیکیاں ہوں گی کیونکہ یہ تنہائی میں گناہ کرتا تھا یا من جعلت جایل اللہ احبد الناظرین ابن قیم کی عبارت ہے اے بندے افسوس ہے تجھ پر تجھے دنیا دیکھ رہی ہے اللہ بھی دیکھ رہی ہے تیرا باپ بھی دیکھ رہی ہے وقت کی حکومت بھی دیکھ رہی پڑوسی بھی دیکھ رہے لوگوں کو دکھانے کے لیے اچھا روپ ہے اور اللہ کو دکھانے کے لیے برا روپ ہے تم نے دیکھنے والوں میں سب سے ہلکا اللہ کو لے لیا کہ چن چن کر خدمت میں گناہ کرتے ہو نہیں تو نماز اسے اختیار کرو اس کی حفاظت کرو اس میں یہ صلاحیت ہے ان گناہوں سے بھی تمہیں بچائے گی جو برسر عام کرتے ہو ان گناہوں سے بھی چھپ چھپر کرتے ہو ان سولہ تو تنہا انلفاشا کہ نماز روکتی ہے خواہشوں منقرا سے بڑے گناہوں سے چھوٹے گناہوں سے برسر عام گناہوں سے خفیہ گناہوں سے نماز روکتی ہے یہ نماز کا فائدہ اللہ تعالی کی طرف سے یہ خبر کہ ان سولہ تنہا انفاشا ابل من کہ نماز و منکرات سے بچاتی ہے اور روکتی ہے دو قول میں نے پڑھے ہیں ایک عبداللہ بن عباس رضی رائے وہ فرماتے ہیں کہ من لم من اللہ اللہ جو شخص نمازی ہو اور اس کی نماز اسے گناہوں سے نہ روکے معیتوں سے نہ بچائے تو وہ مستقل مسلسل اللہ تعالی سے دور ہوتا جا رہا ہے اس کا نمازیں پڑھنا اللہ کے قرب کا باعث نہیں ہوگا اللہ تعالی سے دور دوری کا باعث ہوگا تو جو صرف نمازی بھی ہو اور گناہوں کا مرتکب بھی ہو وہ اللہ سے دور ہوتا جا رہا ہے اس کی نمازوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے نمازیں تو اللہ تعالیٰ سے شرف ہم کلامی ہیں نمازیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف معراج ہیں نمازیں تو اللہ تعالیٰ کا قرب بخشنے کا ذریعہ ہے لیکن یہ کیا معاملہ کہ بندہ نمازی بھی ہو اور گناہوں کا مرتکب بھی ہو تو مانا ایسی نمازوں کی قدر نہیں ہے نہ ان کی کوئی پرواہ ہے نہ کوئی حیثیت ہے ایسا نمازی مستقل اللہ تعالیٰ سے دور ہوتا جا رہا ہے کہ نماز بھی ادا کر رہے ہیں اور گناہوں کا ارتکاب بھی کر رہا ہے دوسرا قول بن مساؤ رضی اللہ عنہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ لا صلات الا لمن عطا کہ نماز ہوتی ہی نہیں مگر اس شخص کی جو نماز کی اطاعت کرے لوگوں نے پوچھا نماز کی اطاعت کیا ہے تو میں قرآن پڑھ کے دیکھو کہ ان میں سراد تنہا انلفاشا بل من کہ نماز روکتی ہے فوحش و منکرات سے گناہوں سے تو وہ ہفایت نہیں کر رہا نماز کی پڑھ تو رہا ہے لیکن نماز کی بات نہیں مانتا نماز میں امر بھی ہے اور نہیں بھی ہے نماز حکم بھی دیتی ہے اور روکتی بھی ہے روکتی کی چیز سے ہے قومب نے کہا تھا کہ اے نماز میں حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے آبا اش داد اپنے باپ دادوں کے معبودوں کو چھوڑ دے صرف ایک معبود کی عبادت کرے باقی سارے معبودوں کو چھوڑ دے یہ حکم کیے تیری نماز دیتی ہے یہ ان کا انداز تھا تنزیہ انداز استحزائیہ انداز مگر اس کا ایک ہی جواب ہے کہ ہاں اور ہاں نماز حکم دیتی ہے توحید کا نماز حکم دیتی ہے شرف سے بیداری کا اور جو شخص نمازی ہو اور اس کی نماز اسے توحید پر امادہ نہ کر سکے اسے توحید پر قائم نہ کر سکے وہ قبروں کے طواف بھی کرتا ہے قبروں پر سجدے بھی کرتا ہے قبروں پر چادریں بھی چڑھاتا ہے قبروں پر دیے بھی چڑھاتا ہے چراغاں بھی کرتا ہے قبروں کے طواف بھی کرتا ہے تو ایسی نمازیں فضول ہیں نماز کا پہلا درس کیا ہے کا نسطین کہ یا اللہ ہم خاص تیرے ہی عبادت کرتے ہیں تیرے علاوہ کسی کے نہیں تجھے سے استعینت کرتے ہیں تیرے علاوہ کسی سے نہیں یہ نماز کا حکم ہے یہ نماز کی تعلیم اور تلقین ہے اسی کو قبول نہ کیا اور شرک ہوتا ہو شرکیاں باتیں ہوتی ہوں شرکیاں نعرے لگائے جاتے ہوں تو نماز کا فائدہ تو قوم شعیب نے بات تنزیہ کی تھی مگر ان کی طنز میں حق چھپا ہوا ہے کہ کیش وغیرہ کیا تیری یہ حکم دیتی ہیں تیری نمازیں یہ حکم دیتی ہیں کہ ہم اپنے آواز داد کے خداؤں کو چھوڑ دیں غیر اللہ کی پرستی چھوڑ دیں صرف ایک اللہ کی عبادت کریں ان کا انداز تنزیہ ہے کہ ایک استحضائیہ ہے مگر حقیقت میں وہ حقیقت کا انکشاف کرتے ہیں جیسے یہودیوں نے سلمان فارسی سے کہا تھا تنزیہ بات کی تھی تم کتنے جاہل ہو کتنے کہ تمہارے نبی نے تمہیں ہر چیز کی تعلیم دی حتیٰ کہ استنجا کے آداب بھی تمہیں استنجا کرنا نہیں آتا اتنے بڑے ہو چکے ہو وہ بھی تمہیں سمجھانا پڑتا ہے سلمان نے کہا کہ ہاں ہاں یہ ہمارے لیے شرف کی بات ہے یہ دین کی سماحت اور گسرت اور برکت ہے ہمارے پیر نبی نے کوئی ایک نقطہ بھی ہماری عقل پر نہیں چھوڑا ہر چیز واضح کر دے حتی کہ استنجا کے آداب پہ یہود کی ان بات میں تنز پوشیدہ تھا مگر ایک حقیقت کا انکشاف ہے تاکہ دنیا جان لے کہ استنجا کے آداب سے لے کر توحید کے مسائل تک ہر چیز بتانا اللہ کے پیارے پیغمبر کی ڈیوٹی ہے اور اللہ کے پیارے پیغمبر کی ذمہ داری ہے اس تنجا سے لے کر توحید کے مسائل تک کوئی ایک شوشہ بھی تمہاری عقلوں پر موقوف نہیں ہے تمہارے ذہنوں پر موقوف نہیں ہے ہر چیز آپ کو شریعت سے ملے گی ہر چیز اللہ اور اس کے رسول کے احکام سے ملے گی یہی دین کی برکت اور فصرت اور سماہیت ہے کہ ہر چیز موجود ہے اور کوئی ایک شوشا بھی ہماری عقل پر نہیں چھوڑا گیا بلکہ نبی علیہ السلام نے پورا دین وعدے کر دیا یہی بات اللہ کے پیغمبر کے اس فرمان میں ہے کہ ما ترتم یو قرب جنت اللہ کہ ہر وہ چیز جو تمہیں جنت میں پہنچا سکتی ہے تو میں نے بیان کر دی ہے کوئی ایک چیز بھی آپ کی عقل پر نہیں چھوڑی ہر چیز شریعت مشاہرہ میں موجود ہے یہی بات قومی شعیب نے کی کہ آپ کی نماز آپ کو حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے آبا اجداد کے بتوں کو چھوڑ دیں ان کے معبودوں اور خداؤں کو چھوڑ دیں اس تنزیہ بات میں حقیقت چھپی ہوئی ہے کہ ہاں ہاں واقعی اور یہی بات ابن مسعود نے فرمائی کہ واقعہ نماز ہی حکم دیتی ہے اقامت توحید کی نیک راستہ منتخب کرنے کی اللہ اور اس کے رسول کی حفاظت کی تو جو لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں مگر ان کی نمازیں انہیں شرک سے باس نہ کرا سکیں توحید پر آمادہ نہ کر سکیں تو ان کی نمازیں رائگاں اور فضول ہیں کوئی قدر و قیمت نہیں وہ لوگ دن رات شرک کا ارتکاب کر کے اللہ تعالیٰ کی حیرت کو للکارتے ہیں اور چیلنج کرتے ہیں ان کی نمازوں کا کو کوئی فائدہ نہیں یہ قول بڑا عظیم و شان قول ہے کہ جو نمازوں کی ہفایت نہیں کرتا اس کی نمازیں نہیں ہوتی نمازوں کی ہفایت کیا ہے نماز نیکی کا حکم دیتی ہے برائیوں سے روکتی ہے نیکی کا حکم دینے کی دلیل شعیب علیہ السلام کا قصہ برائیوں سے روکنے کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان کہ کے اندر تنہا شاہب ال کہ نواز بچاتی ہیں خواہش و منقرا سے اسی لیے نبیر اسلام کی ایک حدیث ایسی ہے اسے اگر قبول کر لے اسے اپنا لے ہر گھر میں وہ حدیث قائم ہو جائے تو یقین کریں یہ داغتی پروگراموں کی ضرورت نہیں رہے گی مدارس کی ضرورت نہیں رہے گی وہ ایک ہی حدیث پوری امت کی اصلاح کے لیے کافی ہے نبی علیہ السلام کے ارشاد گرامی مرو اولاد کو بسلا بم ابناؤ سبع علم ول بم ابناؤ عشر اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو جب وہ سات سال کے ہو جائیں نمازیں پڑھاؤ نمازوں کا عادی بناؤ اور دس سال کی عمر کو پہنچ جائیں تو نماز نہ پڑھنے پر ان کی سردرش کرو ہلکا پھلکا پیٹو اور مارو تاکہ وہ نماز کے پابند ہو جائے نماز کے عادی ہو جائے اگر ہر گھر یہ حدیث کو سمجھ لے عمل شروع کر دے تو یہ پورے محلے کی اصلاح ہے اور ایک محلے کی اصلاح پورے شہر کی اصلاح ہے اور ایک شہر کی اصلاح پورے ملک کی اصلاح ہے اور ایک ملک کی اصلاح پوری دنیا کی اصلاح ہے نماز ایک ایسی قوت ہے ایک ایسی صلاحیت ہے جو معاشرے کو پاک اور صاف کر سکتی ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان اور یہ خبر کہ ان نف صلاح تنہا عید الفاظ اللہ کے پیارے پہ کی ہے کہ حدیث پوری یونیورسٹی ہے پوری جامعہ ہے ایک عظیم درسگاہ ہے اگر اس کو قبول کر لیا جائے یقیناً یہ پوری قوم کی اصلاح ہے اور پوری امت اور پوری کائنات کی صلاح ہے کہ اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو جب وہ سات سال کے ہوں اور دس سال کی عمر میں نماز نہ پڑھنے پر سردرش کرو مارو اور پیٹو ہلکا پھلکا تاکہ وہ نماز کی طرف آمادہ ہو اور نماز کی طرف توجہ دیں تو یہ نماز کی صلاحیت ہے تو نماز روکتی بھی ہے اور حکم بھی دیتی ہے حکم آمال صالحہ کا اور روکنا گناہوں سے گنکرا سے اور خواہش سے ایسے گناہ جو ڈھکے چھپے ہوں اور ایسے گنا جو کھلے عام کیے جائیں تمام کا علاج جو ہے وہ نماز ہے لیکن شرط کیا ہے آخم آخم کی شرط ہے کہ نماز کو سیدھا تو کر لو اگر ایک بندہ نمازی ہو برائیوں سے باز نہ آئے نیک امار کی طرف آمادہ نہ ہو توحید کی طرف متوجہ نہ ہو تو مانا نماز میں کمی ہے نماز کی اقامت نہیں ہے نماز کو سیدھا نہیں کیا جا رہا بلکہ سنت کے خلاف ادا کیا جا رہا ہے اوقات کو تبدیل کر کے ادا کیا جا رہا ہے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ بعض لوگوں کی نماز کے اوقات جو ہیں مستقل مسلسل اللہ کے پیارے پیغمبر کے وقت کے خلاف ہیں مسلسل پیغمبر علیہ السلام کے وقت سے بغاوت اختیار کی جاتی ہے تو ایسی نمازیں کیا درست ہوں گی کیا برائیوں سے روکیں گی کیا توحید پر آمادہ کریں گی تو یہ حکم اور یہ خبر بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ آکم اصلاح نماز کو قائم کرو ان نسلاتن اب المنکر کہ نماز کی اقامت جو ہے اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ روکتی ہے بچاتی ہے فوحش و منکرات سے جس بندے کی نماز فوحش و منکرات سے نہ روکے اس کی نماز میں کمی ہے اس کی نماز قبول نہیں ہو رہی اس کی نماز میں نقائص ہیں اسے فوراً پہلے اپنی نماز کی طرف توجہ دینی چاہیے کہ نماز میں کیا کمی آگے میں ایک عرصے کا نمازی ہوں مگر گناہ بھی ہو رہے ہیں غیبتیں بھی ہو رہی ہیں رزق حرام بھی کمایا جا رہا ہے حلال کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے زبان پر کالی گلوچ بھی ہے چغلیاں بھی ہیں الزام تراشی بھی ہے حرام خوری بھی ہے جنہ کی طرف میران بھی ہے آخر کیا بات ہے نوازی بھی ہوں اور گناہ بھی کر رہا ہوں اسے غور کرنا چاہیے رجوع کرنا چاہیے اپنی نمازوں کی طرف کیا کمی ہے کیا نقص ہے پہلے اپنی نمازوں کی اصلاح کر لو کیونکہ یہ فارمولہ بالکل حق ہے اللہ تعالی کی خبر ہے کہ نماز اگر صحیح ہوگی تو یقیناً گناہوں سے بچائے گی منکرات سے بچائے گی اور آپ کی نماز نہیں بچا رہی تو یقیناً کوئی نہ کوئی کمی ہے نماز کی اقامت مطلوب ہے اقامت میں کوئی نہ کوئی کمی ہے نماز پڑھی تو جا رہی ہے مگر سیدھا کر کے ادا نہیں کیا جا رہا اللہ کے حبیب کی سنت کی تکمیل نہیں ہو رہی مسلسل خشوع میں کمی ہے ایک بندہ کا نماز پڑھے شروع سے لے کر آخر تک ایک ہی خیال اس کے دل میں آتا رہے مثلاً کاروبار کا کسی کاروباری ڈیل کا ایک خیال نماز میں قائم ہے تقبیر تحریمہ سے لے کر سلام پھیرنے تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی وہ نماز نہیں ہوئی وہ نماز قابل قبول نہیں اگر نماز میں اللہ کا خیال نہیں ہے خوشبو و خزو میں کمی ہے اور جناب ایک دنیا معاملہ چل رہا ہے ایک خیال پر قائم ہے وہ نماز نہیں ہوگی تو آخر صلاح نماز کو قائم کرو خشیت کے ساتھ اخلاص کے ساتھ اور نماز کے آداب کے ساتھ سنت مصطفیٰ علیہ السلام کی محافظت کے ساتھ وقت کی پابندی کے ساتھ اگر یہ تمام چیزیں موجود ہوں گی تو ان نسلاتا شل بن کر ایسی نمازیں بچائیں گی آپ کو گناہوں سے منقراد سے کھلے عام گناہوں سے چھپے ہوئے گناہوں سے بڑے گناہوں سے چھوٹے گناہوں سے یہ نماز کی خوب اور صلاحیت ہے کہ آپ کو گناہوں سے بچائے گی تیسری خبر دوسری خبر بلا ذکر اللہ اکبر اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے اور اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے ذکر کے لام لام تاکید ہے مسئلے کو موقد کیا یقیناً بلا شبہ یہ بات نوٹ کر لو کہ سب سے بڑی چیز اللہ کا ذکر ہے سب سے بڑی نعمت اللہ کا ذکر ہے سب سے بڑی فضیلت اللہ کا ذکر اور ظاہر ہے دین اسلام کے سارے اعمال جو ہیں وہ اللہ کے ذکر کی بنیاد پر ہیں نماز اللہ کا ذکر حج اللہ کا ذکر روزہ اللہ کا ذکر جہاد اللہ کا ذکر عمرہ اللہ کا ذکر زکوٰۃ اللہ کا ذکر نفل اللہ کا ذکر فرض اللہ کا ذکر تمام اعمال موقوف ہیں اللہ کے ذکر پر اس اللہ اللہ اکبر اللہ کا ذکر اکبر ہے سب سے بڑا ہے سب سے بڑی دولت ہے سب سے بڑی نعمت ہے سب سے بڑی فضیلت ہے اس جملے کی دو تصویریں ہیں ایک تفسیر یہ ہے کہ بندہ اللہ کا ذکر کرے تو بندے کا ذکر کرنا یقیناً سب سے افزل افسل اکبر ہے ایک حدیث میں چاندی اور سونے کے خرچ سے بھی اللہ کے ذکر کو افضل قرار دیا گیا اسی حدیث میں اس جہاد سے بھی افضل قرار دیا گیا جس جہاد میں آپ دشمن پر وار کرتے ہیں اور وہ آپ پر وار کرتا ہے اس سے بھی افضل اللہ کا ذکر ہے تو یقین اللہ کا ذکر سب سے اکبر اعلی اجل اور افضل ہے اور سب سے بابرکت ہے کہ بندہ اللہ کا ذکر کرے یہ اس کا ایک معنی ایک تفسیر ہے کہ بندے کا اللہ کا ذکر کرنا یقیناً سب سے بڑی نعمت اور سب سے بڑی دولت ہے سب سے بڑی فضیلت ہے تبھی تو اللہ کے ذکر کو سب سے آسان کیا گیا ہے نماز کے لیے پابندیاں ہیں وضو کی مسجد میں جانے کی قبلہ روح ہونے کی وغیرہ وغیرہ ذکر میں ایسی کوئی پابندی نہیں ہے وضو ہو نہ ہو ذکر کر سکتے ہیں کھڑے ہوں چلتے ہوں بیٹھے ہوں لیٹے ہوں ذکر ہو سکتا ہے حتیٰ کہ اگر مرد کو جنابت کا عارضہ ہے عورت کو بھی یا عورت کو حید یا نفاذ کا عارضہ ہے جن دنوں نماز نہیں پڑھی جاتی ان دنوں میں اللہ کا ذکر ہو سکتا ہے کوئی گھڑی اللہ کے ذکر سے خالی نہ ہو اٹھتے بیٹھتی اللہ کا ذکر ہوتا ہے لیٹتے جاگتی اللہ کا ذکر ہوتا ہے حتیٰ کہ بیت الخلا میں جاتے آتے بھی اللہ کا ذکر ہوتا ہے کھانا کھا کے بھی اللہ کا ذکر ہے شروع میں بھی اللہ کا ذکر ہے کھانے کے دوران بھی اللہ کا ذکر ہے کوئی گھڑی اللہ کے ذکر سے خالی نہیں ہے بولا ذکر اللہ اکبر ایک بندہ اگر اللہ کے ذکر کو اختیار کر لے اور اللہ کا ذکر اس کے قلب و دماغ میں رچ بس جائے تو بندہ عظیم و شان ہے اور اس کا یہ عمل سب سے بڑا ہے دوسری تفسیر غلط اکبر اللہ کا ذکر کرنا بندے کو ایک ہے بندے کا ذکر کرنا اللہ کا یہ ایک تفسیر ہے دوسرا اللہ کا ذکر کرنا بندے کا کہ اللہ بندے کا ذکر کرے بندے کا نام لے یہ سب سے بڑی دولت ہے کیونکہ پیچھے آخر میں ہے نماز قائم کرو بندے نے نماز قائم کی گویا اللہ کا ذکر کر لیا اللہ بندے کا ذکر کرتا ہے تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا ان ذکرنی فی میرے بندے اگر تنہائی میں مجھے یاد کرے گا میں بھی تنہائی میں یاد کروں گا اور اگر جماعت کے بیچ میں بیٹھ کے یاد کرے گا تو میں بھی تو یہ جماعت کے بیچ میں یاد کروں گا اور جماعت ایسی ہوگی کہ تیری جماعت سے افضل ہوگی تیری جماعت سے بہتر ہوگی تو بندہ اگر اللہ کا ذکر کرے تو اس کا جواب کیا ہے اللہ کی طرف سے کہ اللہ بندے کا ذکر کرتا ہے بندے کو یاد کرتا ہے اذا رب العالمین اللہ حامدانی بندے نے کہا الحمدللہ رب العالمین اللہ نے فرمایا ہمیں عبدی میرے بندے نے میری تعریف کر ڈالی الرحمن الرحیم جواب علی عبدی میرے بندے نے پھر میری تعریف کر دی میری سنا کر دی مالک یوم یوم الدین الدین کہ تو یوم الدین کا مالک ہے یوم جزا کا مالک ہے جواب مجد میرے بندے نے میری تمجید کی بزرگی بیان کر دی کا نا بھی ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں تیرے علاوہ کسی کے نہیں تجھ تجھے استعانت کرتے ہیں تیرے علاوہ کسی سے نہیں جواب ہاتھ ما مسائل یہی میرے بندے کا لائق تھا یہی عقیدہ اپنانا کہ تیری ہی عبادت ہے کسی اور کی عبادت نہیں تجھ سے استعانت ہے کسی اور سے نہیں تو ہی مشکل خوشا ہے کوئی اور نہیں ہے حاجت روا کوئی اور نہیں ہے دستگیری کرنے والا کوئی اور نہیں ہے تھی جاتا ہے کوئی اور نہیں ہے تو ہی عبادت کے قابل سجدوں کے لائق نظر و نیاز کے لائق منت کے لائق کوئی اور نہیں ہے میرے بندے کی یہی لائق تھا اور بندے نے عقیدے کو اپنا لیا اس کا اظہار کر دیا بولے عبدی ماسائل اب میرا بندہ جو بھی مانگے گا اس کو عطا کروں آگے بندہ مانگتا ہے اہدن مجھے ہدایت اتراتے مستقیم کی ان لوگوں کا راستہ جن پر پہ انعام ہوا وہ انبیاء ہیں ہیں ہیں صدیقین شہداء اور صالحین ان کا راستہ نہیں جن پر پہ حضب اترا جو کہ یہودی تھے اور نہ ان لوگوں کا راستہ جو گمراہ ہوئے جو کہ عیسائی تھے یہ بندے کی دعا ہے اللہ جواب دیتا ہے کہ ہاں ابدی بولے ابدی ماسال میرے بندے کی یہی جی لائق تھا مجھ سے ہدایت مانگے تین مانگے آخرت کے خزانے مانگے نہ کہ محض دنیا اب میرا بندہ سن لے اسے یہ بھی دیا اور آگے جو جائے گا عطا کرتا جاؤں گا جو طلب کرتا جائے گا دیتا جاؤں گا کتنا عجیب مکالمہ ہے بندہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے اللہ بندے کا ذکر کر رہا ہے بولا ذکر اللہ اکبر یقین اللہ کا ذکر سب سے بڑی دولت ہے اور سب سے بڑی نعمت ہے بندہ اللہ کو یاد کرے یہ بھی عظیم و شان دولت ہے اور اللہ بندے کو یاد کرے یہ بھی عظیم و شان دولت ہے یقیناً کوئی اس کا مقابل نہیں ہے اور کوئی چیز اس کی ثانی نہیں ہے یہ دوسری خبرند ارشاد فرمائی کہ اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے سب سے بڑی نعمت اور دولت ہے اور تیسری خبر یہ ہے واللہ یعلم ما بلات ایک بات کان کھول کے سن لو اور اپنے قلب و دماغ کی زمین پر لکھ لو کہ اللہ تعالی جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو جو تمہارا عمل ہے اندھیرے میں کرو یا روشنی میں کرو دن کے اجالے میں کرو یا رات کی تاریکی میں کرو سفر میں ہو حضر میں ہو خلبت میں ہو جلبت میں ہو جو کچھ تم کرتے ہو اللہ جانتا ہے اس خبر کا مانا یہ العزت تمہیں اس کا جزا اور سزا دے گا برا کرو گے اس کی سزا ملے گی اچھا کرو گے جزا کے خزانے مل جائیں گے یہ بات ایک عظیم و شان خبر ہے کہ اللہ رب عزت. تمہارے ہر عمل سے آگاہ ہے اور کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے کوئی چیز مففی نہیں ہے نہ اللہ تعالیٰ کوئی چیز بھولنے والا ہے ہر چیز کو دیکھ رہا ہے ہر چیز اس کو یاد ہے کوئی چیز بھولنے والا نہیں ہے تو اس کے مطابق جزا اور سزا مرتب ہوگی اگر معصیتیں کرو گے تو اس کی سزا ملے گی اور اگر نیکیاں کرو گے اس کی جزا ملے گی اس لیے اس خبر کو ایک عظیم قاعدے کے طور پر نوٹ کر دو وہ خبر چھوٹی ہو یا بڑی ہو وہ عمل چھوٹا ہو یا بڑا ہو کوئی عمل بھلایا نہیں جائے گا تو مقام کی تعجب کرو گے مال حاضر کتاب لا لاق الر قبی رسل یہ کیسی کتاب ہے کیسا عمال نامہ ہے اس میں تو ہر چھوٹی بڑی چیز درج ہے جو بندہ ایک گنا کر کے بھول چکا جس کو اس نے چھوٹا اور معمولی سمجھا وہ بھی لکھا ہوا ہے حتیٰ کہ ایسے گناہ بھی جن کا کوئی فضن ہی نہیں نبی رسلام کی ایک علی ہی بات باتیں ہوتی ہے جب آپ نے گھوڑے کا ذکر کیا کہ گھوڑے کی تین قسمیں ہیں اجرن ایک بندے کے لیے اجر ہے بدرجر اور ایک بندے کے لیے صدر اور پرداپوشی ہے, ہے, ہے حدیث کا خلاصہ گھوڑا باندھے اور پالے جہاد بید اللہ کے لیے اس کے لیے اجہر ہے جو بندہ گھوڑا باندھے اور پالے اپنے بچوں کے لیے اہل عیال کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں لوگوں کا سامان اٹھانے میں لوگوں کو منتقل کرنے میں اور اس کی اجرت وصول کرتا ہے تاکہ بچوں کا پیل پاٹ سکے پیٹ پال سکے یہ گھوڑا ان کے لیے باعث ستر ہے باعث پردہ پوشی ہے اور تیسرا بندہ وہ ہے جو گھوڑا باندھتا اور پالتا ہے ریاکاری کے لیے صبح کے لیے جیسے آج کل گھڑ دوڑ ہوتی ہے جوئے لگتے ہیں سٹے کھیلے جاتے ہیں ایسے بندے کے لیے گھوڑا باعث فضر ہے بوجھ ہی بوجھ ہے قیامت کا بوجھ لاد کر لائے گا اس گھوڑے پر گھوڑے کی سورت میں یہ تین جسم ہے جب یہ حدیث واضح ہو گئے صاحب نے ایک سوالی کے کیا ہو کری نہیں اتری کوئی آیت کریمہ نہیں اتری ایک آیت ہے جو بڑی جامع اور بڑی منفرد ہے دو آیتیں آپ نے فرمائی بڑی جامع اور منفرد ہیں ان کا اطلاقوں پر بھی ہو سکتا ہے اور وہ کیا ہے اور ایک ذرہ کے برابر عمل کرے گا شر کا برائی کا اسے قیامت کے دن دیکھ لے گا اب ذرہ کیا ہے ذرہ وہ ایک ذرہ کہلاتا ہے جس کا وزن نہیں ہوتا کبھی آپ نے سورج کی کرنیں دیکھی ہوں گی روشن دان سے کمرے میں آتی ہوئی اور مختلف ذرے متحرک ہوتے ہیں ان کا کوئی وزن نہیں ہوتا ان کا کوئی وزن نہیں ہوتا اس مقدار میں بھی اگر نیکی کی ہے تو قیامت کے دن دیکھے گا اس مقدار میں بھی گناہ کیا ہے تو اسے قیامت کے دن دیکھے گا لہذا اگر تم گدھا پالتے ہو تو گزے کے ساتھ اس نے سلوک کرتے ہو نیک رویہ کرتے ہو اس کے چارے کا کھانے کا خیال رکھتے ہو اس کی تھکاوٹ کا خیال رکھتے ہو تو یہ نیکیاں قیامت دیکھو گے اور گزے کے ساتھ برا سلوک کرتے ہو اس پر ظلم و سیاتی کرتے ہو ان گناہوں کو قیامت دن دیکھو گے اور یہ دو عائدے جو ہیں ان کا اطلاق ہر شے پر ہوتا ہے ہر شے پر آپ کے گھر میں اولاد ہے اولاد کے ساتھ تعلقات بیوی بی ہے بیوی بی کے ساتھ تعلقات شوہر ہے شوہر کے ساتھ تعلقات پڑوسی ہیں پڑوسی کے ساتھ تعلقات کاروبار ہے کاروباری امور ایک ذرے کے نام پر خیر ہوگئی نیکی ہوگی وہ قیامت دن دیکھو گے برائی ہوگی وہ قیامت دن سامنے پاؤ گے اس لیے کابل احبار کا قول ہے کہ یہ دو آیتیں ایسی ہیں قرآن پاک کی کہ پوری تورات پوری انجیل پوری زبور اور ان ان احاطہ کر لیا ان دو آیتوں کے مضمون نے اللہ کی پوری سابقہ وحی کو سمیٹ لیا اور کفایت بن گئی یقیناً یہ عظیم الشان آیتیں ہیں جن کا دائرہ کار بڑا وسیع ہے اس کی شرح لکھنے بیٹھو مثالوں کے ساتھ تو بڑی موٹی چیز ایک تیار ہو سکتی ہے تو ہمیشہ ان آیات کو سامنے رکھو اور اپنے اخروی امور کا تعین کرو تاکہ واضح ہو سکے کس راہ کے ہم راہی ہیں اور کس راہ پر منسلک ہیں تو واللہ یعلم ما تصنعون جو کچھ تم کر رہے ہو وہ ایک ذرے کی مقدار میں کیوں نہ ہو اللہ اس سے آگاہ ہے اور کوئی چیز بھولنے والا نہیں ہے کہ رامن نے بھی ہر چیز لکھی ہوئی ہے نوٹ کی ہوئی ہے وہ سامنے آ جائے گی اور سلح ملے گا ذرا کے برابر جزا ہو کے برابر نیکی ہوگی اس کا ثواب ملے گا اور ذرا کے برابر گناہ ہوگا اس کی سزا ملے گی یہ آیت کریمہ جس میں ایک بڑا اختصار ہے مگر مضامین بڑے وسیع ہیں دو حکم ہیں اور تین خبریں بڑی لائق توجہ ہیں اور قابل غور ہیں اللہ پاک توفیق یہ کتاف دے کہ ہم پوری بصیرت کے ساتھ دین حقہ پر چلیں اور ان احکام پر عمل کریں تاکہ بھی نجات حاصل ہو سکے عقور اقولہ اللہ علیہ واحر داوانہ الحمد للہ رب العالمين